الحمدللہ للہ وقفاء السلام اللہ عباد الدین الصفیٰ ام آباد شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ یہاں انواع العبادت وہ تین سوال جو وہ تین مسائل تین چیزیں جن کا جاننا ضروری ہے الح کی معرفت رسول کی معرفت اور دین کی معرفت اور انہی تین چیزوں کو متعلق قبر میں سوال کیا جائے گا تو اللہ کی معرفت کا سلسلہ چل رہا تھا اور اس میں یہ کہ اللہ ہمارا خالق مالک رادق ہے تو عبادت کا مستحق بھی صرف وہی اللہ وباد اللہ شیخ ہے جو ہمارا خالق اور مالک نہیں ہو سکتا وہ ہمارا معبود بھی نہیں ہو سکتا اسی لیے عبادات کی تاریخ گزر چکی ہے عبادت, کی عبادت کیا کہتے ہیں آج عبادت کی قسمیں اور عبادت کتنی طرح کی ہو سکتی ہے اس کا بیان ہے تو انواع البادہ وہ عبادات کی قسمیں اللہ تعالی نے جن عبادتوں کا حکم دیا ہے وہ کئی ہیں مثلا مثل الاسلام و ایمان والاحسان الحسان و منہ الدع و الخوف و ول خشو ول خشیا ول انابا و استعانا ول ذلك من انواع و زبر و نظر وغیرک انواع العبادتی اللطی امر اللہ بہ عبادت کی بہت ساری قسمیں بیان کی جا رہی ہیں کہتے ہیں عبادت کی قسمیں جن کا اللہ نے حکم دیا ہے مثلاً اسلام ایمان احسان یہ ہیں اللہ تعالی کی عبادات اسلام ایمان احسان اور دعا خوف رجا توکل رغبہ رہبہ خشوع خشیہ انابہ استغاثہ استعانہ اور استغاثہ ضبح نظر یہ ساری عبادات کی قسمیں ہیں یعنی اسلام عبادت ہے ایمان عبادت ہے احسان بھی عبادت ہے دعا بہت دعا عبادت ہے خوف عبادت ہے رجاء عبادت ہے توقل عبادت ہے رغبہ رحبہ ساری عبادتیں ہیں یہ ہر قسم کی عبادت اللہ رب العالمین کے لیے ہے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے دلیل اللہ فرماتے ہیں وہ ان المسا دلیل فلا تداؤ معاہ یہ مساجد اللہ تعالی کے لیے ہیں فلا تد عما اللہ احدا اللہ کے علاوہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارو نہیں یہ ہے بہت بڑی دلیل مساجد من المساجد مساجد مسجد کی جمع ہے مسجد دو معنی میں استعمال ہوتا ہے نمبر ایک وہ جگہ جہاں انسان سجدہ کرتا ہے جو انسان کسی جگہ سجدہ کرتا ہے وہی اس کا کیا ہے مسجد ہے جس کی جمع مساجد ہے اور یہ جو بنی ہوئی عمارت ہوتی ہے مسجد چونکہ یہاں یہ سجدہ کرنے کی جگہ ہے اس لیے اس کا نام بھی پڑ گیا کیا نمبر دو سجدے کا مساجد سے مراد مسجد وہ اعضا ہیں جن پر انسان سجدہ کرتا ہے جیسے اللہ رسول نے فرمایا امیر تو انجداسا بات آز امین سات اعضاء پر اللہ تعالی نے ہم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا پھر آپ نے فرمایا ایک تو یہ ہے پیشانی سے لے کر کے ناک تک ایک از یہ ہے دو ہاتھ ہیں تین اور دونوں گھٹنے ہیں پانچ اور دونوں قدم ہیں اس سات ہو گئے تو تو یہ سات ہو گئے اب دونوں مطلب سمجھ لیا آپ نے مساجد یہ مساجد صرف اللہ کے لیے ہیں فلا تد عما احدا اس لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کے کو پکارو نہیں اب اس آیت کو آپ نے جب سمجھ لیا تو دیکھیں کہ اولن سجدہ یہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں جو بہت بڑی عبادت ہے اسی لیے رب العالمین ساتھ نمایا فلاطدم مع ہی اہدا یہ مساجد سجدہ کرنے والے اعزاد سجدہ کرنے کی جگہ یہ صرف اللہ وحدہ لا شریف کی عبادت کی جگہ ہے ہو گیا اب آگے بہن فرمایا اس لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت پکارو نہیں پتا چل گیا اب غیر اللہ کو پکارنا اس کا مطلب غیر اللہ کی عبادت ہے اس کو شیر دیا گیا جب ہر قسم کی عبادت اللہ تعالی کے لیے اللہ نے فرمایا اب ان میں سے فامن سارا فامنہ سید غیر اللہ اگر کوئی انسان اللہ تعالی کی عبادات میں سے کسی بھی قسم کی چھوٹی بڑی عبادت غیر اللہ کے لیے خاص کیا غیر اللہ کی عبادت کرنے لگا گھر چھوٹی سے چھوٹی عبادت ہو اگر اس نے غیر اللہ کے لیے کیا تو وہ مشرق ہوگا اور کافر ہو جائے گا وہ انسان مسلمان نہیں رہ سکتا کیوں اس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت شروع کی اللہ کی بھی کرتا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور بھی کرتا ہے دوسری آیت وہ برہانہ لہو بھی فإنما حسابه عند لا ان نہ دوسری دلیل یعنی ہر قسم کی عبادت اللہ کے لیے ہے کسی بھی قسم کی عبادت انسان اللہ کے علاوہ کسی مخلوق کی کیا تو وہ کافر و مشرق ہو جاتا ہے دلیل دوسری دلیل اللہ فرماتے ہیں سورت المومن کی حید وہ میں یادوں اللہ کے علاوہ بھی اللہ کے علاوہ بھی اللہ کے علاوہ بھی اگر کسی نے کسی کو پکارا تو اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ کے علاوہ جس نے کسی اور کو اپنا معبود بنایا اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور کو اپنا معبود بنایا جس کے معبود ہونے کی کوئی دلیل اللہ نے نہیں نادل کی ہے جو بھی غیر اللہ کی عبادت کرے گا وہ بلا دلیل ہوگی اللہ فرماتے ہیں ایسا انسان جس نے اللہ کو چھوڑ کر کے اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی پکارا ف ان نما حساب ہو ان تو اس کا حساب اللہ رب العالمین لے گا حساب اللہ کے کی کفر کیا پھر فرمایا ان کا فرون اور جب اللہ حساب لے گا تو کبھی کافر کامیاب نہیں ہو سکتا کافر کامیاب نہیں دیکھیں یہاں اللہ تعالی نے کس کو کافر کہا فرمایا وہ جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل خوشہ حاجت راوا ہاں؟ لینے دینے کا مستحق سمجھ کر کے اللہ کے علاوہ کسی اور کو اس نے پکارا اللہ فرماتے ہیں تو اس کا حساب اللہ لے گا اس کا حساب اللہ لے گا اور حکم کیا ہو اس کا ان لا یوفلحل کا اللہ فرماتے ہیں وہ کافر کبھی فلا نہیں کامیاب ہو سکتا فلاں نہیں پا سکتا دیکھو اس آیت میں اللہ نے اس شخص کو کافر قرار دیا جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی پکارتا ہے کسی اور کی دہائی دیتا ہے اللہ نے یفلحول کافر کرار دیا فرمایا یہ کیسے کافر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے حدیث کے اندر حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ نمایا ادوا و مخل عبادہ دوا جو ہے عبادت کا مقص ہے مخ مخ عربی بولتے مخ اللہ حرب کا مقصد ہے کیا یہ حدیث ان الفاظ کے ساتھ نہیں بلکہ صحیح ہے العباد ادا و العبادہ لوگو دعا ہی تو سب سے بڑی اصل میں کیا ہے عبادت ہے دیکھیں یہاں دعا کرنا ادعا مخلوا دعا عبادت کا مغز ہے یا سی عدیث ادعول عبادت لوگو دعا ہی تو اصل عبادت ہے دیکھو دعا کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کرا دیا اگر کوئی انسان دعا کرتا ہے دعا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی پکارتا ہے تو گویا کہ اللہ کی عبادت میں غیر اللہ کو شریک کیا دلیل دعا ہی دعا ہی اصل عبادت ہے اور جس نے اللہ کے علاوہ اور کسی سے دعا مانگنا شروع کیا وہ کافر ہوا دلیل سور غافر کی آیت وقال, ربكم ادعوني وقال ربكم ادعوني اور ابو کو مد استجب لکم وکال اور ابو کو ادونی استجب لکم اندین استقبیران عبادتی سید خدون جہن اور تم نارے رب نے تم کو حکم دیا ادونی مصیبت میں پریشانی میں دعا کرو سی مشکو پکارو ادڑونی مجھ کو پکارو استجیب القم ہم تمہاری دعا کو قبول کریں گے دیکھیں یہاں دعا کو وکال اور اب حکم تمہارے رب نے تم کو حکم دیا کیا حکم دیا ادو نی مجھ کو عبادت میری عبادت کرو میری عبادت کرو استجیب لکم ہم تمہاری دعا اور فریاد کو قبول کرتے ہیں سنتے ہیں سنے گے دیکھیں کتنی بڑی بات اللہ نے فرما دی اور کتنے اطمینان کے ساتھ کہ تم دعا اللہ سے مانگو اللہ تمہاری دعا کو قبول کرتے ہیں اسی لیے حضرت عبداللہ اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کتنی پیاری بات کہتے تھے کہتے تھے لوگوں میری رب می, اللہ میرا, میری دعا قبول کرتا ہے مجھے پتا چل جاتا ہے لوگوں نے کہا تم کو کیسے پتا چلتا ہے کیسے تم کو پتا چلتا ہے کہ قبول کیا کوئی تم نبی نہیں ہو تمہارے پاس وہی نہیں آتی فرشتہ نہیں آتا کیسے پتا چلا کہ تم کہ دعا کو اللہ نے قبول کر لیا کہا میرے رب نے ہم کو کہا ادعونی مجھ سے دعا کرو استجب لقم ہم تمہاری دعا کو قبول کریں گے رب کو قبول کرنا تھا اسی لیے مجھ کو دعا کرنے کا حکم دیا اور رب نے وعدہ کی اب دعا کرو گے تو ہم قبول کریں گے اللہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا آگے اندی نیستان عبادتی سید خلون جہن مداخرین یقینا یقینا جو لوگ میری عبادت سے کشی اختیار کرتے ہیں اپنی انسلٹ سمجھتے ہیں جتنا گھمن کرتے ہیں ان قریب ان کو ذلیل کر کے جہانب میں داخل کریں گے اب یہاں دیکھیں اللہ تعالی دعا کا تذکرہ کر رہے ہیں وکال رب کو اور تمہارے رب نے تم کو حکم دیا تم کو سے کر رہا ہے میرے بندو مجھ سے دعا کرو ہم تمہاری دعا کو قبول کریں گے دیکھو بات چلے کس کی دعا کی یہاں نماز رودا نہیں یہاں دعا مانگنے کا جو ہم دعا کرتے دعا کا مرا ہے پھر اللہ ان اللہ ددینک بیرون عبادتی یقیناً جو لوگ آہ, تکبر کرتے ہیں کنارہ کشی اختیار ان سب سمجھتے ہیں ہم سے ہماری عبادت ہم ان کو جہنم میں داخل کرنے کے دیکھیں شروع میں اللہ نے دعا کا حکم دیا اور پھر آخری آیت میں اسی دعا کو عبادت سے تعبیر کیا پتہ چل گیا اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا ادا اول عبادا اللہ کے بندو تم دعا کرو دعا ہی اصل عبادت ہے پھر آپ نے یہ آیت پڑی چوں جو دعا نہیں کرتا اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں تو اس لیے دعا بھی عبادت ہے اس لیے دعا میں کسی نے اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا تو بھی شرک ہو جاتا ہے اور ایسا انسان عبادت میں اللہ تعالی کا شریک گردانتا ہے اللہ ہم سب کو شرک سے بچائے اور عبادت کا مفہوم سمجھنے کی توفیق سے فرمائے عقوہ اللہ بنکل لد بھی مات ہو